بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سأل سائل بعذاب واقع ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا ليس له دافع یعنی کافروں پر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 تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو روم یہ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے یوم کو جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا جی اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون یس حمی حَمِيمٌ اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا فور المجری مل بھی بنی حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے لچی وسی اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی لچی لچی ٹوئی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا ومن اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے ڈالے پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے کلو لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی تدعو من ادبر وتولا وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر اسے سینت سینت کر رکھا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے اذا الشر جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَلَى مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التظام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں نف محکمعلوم اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے لس محوم یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا ودیندین اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جم اتم مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والی ہیں امان تی ہم اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں ودینشہدیم کو قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں ودین ہوں نال فل تین اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں الفی جن مکرم یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے محتآ تو اے نبی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں آنل شیم دائیں اور بائیں سے گرو گرو ہو کر جمع ہوتے جاتی ہیں کل کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہر گز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں شریف پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں علبل قیوم اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي <يُعَدُون> تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو يوم من كأنهم الى اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں خوشیاں خور پی کنو ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا